دل کے سلام پر سو مل عملائیں خدائے اور ساتھ ہی حسن ٹچن شاہد بھائی سے جو ہے نوں خریف آپ سے گوپا غسل بھی دان سے نا پیدا بس ننگال سے پیدا بدرے وادپا خریف آپ ناب سے یا جمل و تکرار بسل تو سسل غروبین تو دوہر حیدان اللہ حالب تی معرفت نوعیش کن سلسلہ ذمہ داری باظاہ اللہ آگے پیچھے کلاس نا امتحانات نا نہ دو ٹیمپ کم چپوا نہ پابندی کا دی کلاس نیزان اللہ تھن چکا بامت تو انشاءاللہ شاء اللہ امیر کا بیر حادیث کنگ روزانہ ہاں بادب احمد لیکن انشاءاللہ حدیث اللہ کن جو حلب تی والی امیر کا بیر خاف حدیث شعب و بلکہ حادثی شعب و بھیت خوش آپ چکنی چالیس <سؤال> چالیس حدیثیت اور چکمن ستر حدیثت اے چکم دو کچھ حدیثت اور حلبے کے بارے میں اغل حدیث لگا حدیث نانی کا رس پر اے خواصہ تھن ان شاء اللہ میں معرفت ہوا نازاں لوں اور حضلت پوشنا عبادت اور یوں داں سے یولا نیل خورد بساں عبادت اور خواہ اور نیل خور داں سے خواہ سرت تعیب و نکا ڈول بےال خدا توفیظ ہونا دوساں دانہ عبادت ہی عبادت دو پھر ان شاء اللہ دِی حدیث کو نیتی فرمند چند کا تھن چکت اور نجی سادات نامہ زبید پہ آل رسول اولاد کی نبائیں خاص طور پر حدیث حی الحدیث کو نیت اور دیا دِیش کن گاؤں میں امام رضا علیہ السّلام آپ کے نارے رواج سوفن امام رضا شکریہ باواجات باد دیگر کیوں ہو علیہ السلام علیہ السلام سے سس پرہ سکن نقل وت تو دینا پہلا دیش ہو اگرتی دی تجمشوں لیکن وسیع سرکار طرمنج نانے کا تھن چویت تاکہ دنیا محبت سوچنا دان معرفت سوچنا بالقم الغطین جاتی سامان پیدا تو تو فریج ہو تھامہ امبرغان اللہ عشق امانت تو چکو قرآن چکو االبت قرآن سنگان کا محافہ ہو معرفات اور عالبیت سنگانہ معرفہ حکم سن سیرت و تعلیمات اہم بو ترین تو دہری صحمت پہلا دیس و حضرت امیر کا بیر حافظ عمرکن بن کے سلم رضا شہ سلم کے قالر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چسپہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلم کہ اربات انا شفیع لهم من جی کے دون لنگا اللہ یوم القیامت بھی محمد اِس بلّہ شفاط بن الارض عرضے اگر تمام دنیا کنی محبت تو اکرام عزت حرمت یخن ایچیلی جہم خوائ حاجت کن پورا بے کوشش پہ کن خون لگا مشکل سے حاجت کن پورا بے کوشش پہ کن سمر رسو وسائل مسائل اور ہر مشکل پہ اللہ کوشش کن ساری کوشش بسے خوں عالمحمد اولاد کن گا مشکل تین پھنسل آنا گا پریشانی نہ گا گاہ مشکل تین آنا دو خریقے والا ہر ممکن کوشش بسے خوں دے مشکل پہ حلب کوشش بھی اور یہ رہس کہ المحب الحمد اولاد کن جس آل پنج محبت بھی بیکل بھی ولیسانی معاشرے معما سے نی نظارہ بار بار احترام زب بلکہ خادثہ فال وا نخون بھگت اور حسن جی حسن الباس دن بلسطام بے گال رسول دہ شسفا اللہ اولاد اللہ جبکہ فق الحبت روشنی انشاء اللہ بھی امت خوں اولاد خون امامت قابلیت پہ صورت نُھ ملا امتی بھی خواہ جیس دی حکم کن دکھ سے نسان خون لا امامت خواہاں اجازت بن مت جب لاں سے نہ آگے امتوں آگے آگے, آگے خدا نہ خون جماعت خوں محرابی سے نا محروم خون محروم خوں کسی سے محروم بتائے خبردار ترین پیامبر اولاد کو حرت میں بیا خون محبت میں ویا خون تعظیم حرمت میں ویامہ پیامبر تھک تو خدا تھک تو علی عمہ زہرا تھک تو خون, دار دار ما خون تو تو اگر خطا خصوص ہونا سندا گذر ماں سے اگر غتی اگر اور چیلا فرض تو جانیں گے شاہد اگر ار پھول آر بغل دکھ چننا اگر جناب ہے حج غلبو صاحب اسی طرح حاجی محمد علی صاحب سلمان صاحب اولاد کو چیزیں دکھ چننا دے نظر ہی یہاں لیں ایشین گیم لیکن آدھے میں نہیں چیز ضرور یہاں دے میں چیزیں ضرور ہاں کون چاہتا ہے محبت جو ہے بس یہ ساپ قانون پہ بالکل یہ ہے انشانوں کو اگر محمد لڑکیت علی لڑکیت نا فاطمہ لڑکیت نا حسن حسین لڑکیت نئیمہ لڑکیت نہ اولاد کو مزان سے حرمت یو معاشرے تعظیم بے جو, جو شرعی حکومِ مسجد کو نہیں معم اللہ علیہ رسول اولاد کو لیکن راش عالم تھی صحیح تھی نگل بندیں جگ ن اجازت میں تو ہم شکست ساری حفاظتیں کلاس عمر خل جمع تو ہم بھی ہے لیکن کھولا امامت ہی تو بلطی میں سے گاہ چلخا مجیتوں میرا ممن میں اور ایک عام متھی مش جگہ شاتا سر خو غلطی دکھتے ہیں اور جاتا تو نے کوئی قاتل تو نہیں کیا انہوں نے چوری تو نہیں مارا مجھے چیز چلو ذہن نظریات اختلافات ہوتے ہیں تھوڑا بہت آرام کے ساتھ تو آپ اس فن سے معروم نہیں کر سکتے ہیں جیسے بونوں غزال خون ہر سلطۂ اطراف یا پسبین اگر خون خوبصنہ سے پیامبر قرب چاہتے ہیں تو خدا کی قسم جانا پیامبر قربت متھوئین خون اگر خطا کو و سو سون کا حکم افدر گزار چیز افر در گزار بس نہ اگر سو غذا پیامبر خدا تھت عیمہ تھت پن خوں واپر گزار یہاں یہ بہت بڑی بخش سے سامان پیدا ہو چال یہاں بے وافذ عمبر خاطر بین یہاں علی فاطمہ زہرا ذہطر یا بینگا میری پو کوئی کیا معمولی قیمت ہے معمولی عرجش ہے معمولیاں یون تھتنے یعنی کہ خدا تھن چھپن خدم دن یعنی خدا یعنی گی ناراس بین خون رضا غذا خدا غذا قرآن الماء اللہ شاہ اللہ شاہ اللہ رب العالمین جن دیہ کی خدا تھن خدا میں تھلقوں میں تھا تو حیثیت ثابت دوسری حادث میں آسمان والوں امن ذریعہ اولادیں گی اولاد امان اللہ باعث امنت کا ملتی امن اور دنیا نے خو برکت گا جی خاندان بیروے زمین پہ خون برکت گا خون باقی نے برکت گا خون جے پیامر نے مربوطہ خاندانی نصبی برکت کا حسبی برکت گا خاندان خدا سے بلا بن جتوں خون برکت گا اور مل <سؤال> لات بیات حاجت نیو انجست اور ہدایتی عورتیں جیسے چھوٹے فون ہوں تو دے جی ہنسی ہوں تمہیں پیمبر کے سیل مطابق ہوں گتی بھر امت محمد پر امان نجس، امن انزس ہر چیز سے دینا تو ان معمولی شیشے میں گزان عجم قدر بھی سو پیمبر خاطر رسول عظمی خاطر اگر ان سے کوئی کوتاہی ہوئے خدا تھت پہ خدائی رسول تھا پہ بھرے دے شیسپون تھا تو بھرغرگر بھی آپ نے بہت بڑا نیکی کمایا ہے اگر نزن غاتی نسر مریل باغان جو ہے شیتان لاتو حسین سونا دے ہنسیوں لاپیخ ہوں تو, جی لا تو ہی جی سونا پھر ایان کا بدل باد بخش ہوئے چاول رکھوں تو ہند میں ناراسول اللہ ایانگی کا ناراض ہون علی ناراض ہون زہرہ ناراض ہون اور دیو اللہ عدی باشی سے سامان پہ اللہ مشکلت میں قسل ختم الگ نام اللہ محمد نا علی محمد سے اور خوں دامن لٹھی لدو پداللہ توفی شذبت خدائے محبت الخائے پہ امبر خیال پن محبت بیاد پی اب محبت خیال پر محبت بے علی زہرۂ اور حسنین مکرمین محبت خون اولاد کن گامن سے تاکہ مت تا اومی خدا ادان الخون کے سابق قدم دکھے خون سے عقدت محبت دو سے پہ خدا غلغام اللہ تحفی شذبت عامین الب العالعالم